يَا آمنوا لا تتخذوا اولیاء بعدهم اولیاء ومن فإنه ان اللہ اللہ یہ دل الله لا ظالمین فتح الضین فی کُلو بہم مردون مرض فیم یول نقشہ ان تسی بنا دائرہ فاصل یا بلفتحِ او امر من اند ہی فیوس بہ علامہ انفسم نادمین و یقور الزین احاء الظین اقصم و بلّہ امان انَََ لما کم حب تطمالم فاص بہُُاسرین یازین تدمن کُمن دین ہی فصوف یات اللہ بہ قومن فسوف یاط اللہ بہمن یوحب ہُم و یُوحبون عظی الطنین فیصد اللّہ یوتی ہے می شاہ و اللّہ واسم انما ولی یُکم اللہ و رسول وََ اللظین یوکیم نسلاۃََََََََََ و ذکات و یو تون ذکط وم راکیون و مط و رس وظینزب اللہ صد اللہ مولانل و صدی الکریم الرفُ الرحیم بالقرآن بالقرآن الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللّہ من قلوب نابل قرآن وضئن اخلاق نابلقرآن واد خل نلجن طب القرآن و نَچ نام بلقرآن کال اللّہ تعلیٰ و تَوار کافی شا بہ مخبرم وامر یا انََََََََََََََََََََکتنبی ذین و یا محبوب رب تمام حمد تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاش جہات بھی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 تطمائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح اضل نور ذاتِ لم یزل، باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر پتہ راز ما اوہا شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زویل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ المائدہ سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا انہی کے زمن و زیل میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزاروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے ارشاد فرمایا یا <تصفح> اے اہل ایمان لا تخذا و نسارا اولیاء یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانا باد اولیاء و بعد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اور جس نے تم میں سے ان کے ساتھ دوستی اختیار کی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ بے شک وہ انہی میں شمار ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور محبت کی جو پینگے چڑھانے کے لیے لوگ بےتاب نظر آتے ہیں انہیں کان کھول کر ان آیات کو سننا چاہیے پڑھنا چاہیے متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا گیا سورا تلم کے اندر احساد فرمایا یا آمنوا لا ادو عدوو و او اولیاء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 جو کچھ ہوا اس کے ہم اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے تو وہ بڑا اور خطرناک ہے ہماری کاٹی گئی اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پٹرول پیٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی اور جب وہ اچھلتے تھے اس بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی گنڈے کہ لگاتے تھے یہ کل کی کہانی ہے شبر کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر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 یہ قطن گنجائش نہیں ہے اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا اولیاء و بعد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ من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 اپنی اولاد جب بھی نیام سے گزر رہی ہو تو ان کی صحبت اور سنگت کو دیکھنا چاہیے آنکھیں بند کر کے نہ بٹھ جائیں بلکہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کہاں بیٹھتی ہے اور کہاں اٹھتی ہے بلکہ اولاد ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اپنے نفے نقصان کو نہیں جانتی ان کے لیے ترجیحات خود مقرر کریں اور اچھے دوست اور اچھے لوگ اور اللہ والے لوگ تلاش کر کے ان کی مجالس کے اندر ان کو خود بٹھا کے آئیں تاکہ ان کی براکات ان کو نصیب ہوں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 تیرے سے خوشبو آ رہی ہے اس مٹی نے کہا ہوں تو میں مٹی مجھے اپنی اوکاشی طرح یاد ہے میں مٹی ہوں میری ذات مٹی ہے لیکن میرے اندر سے جو خوشبو میں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے چند دن تک میں پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں جمالے ہم نشین در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے حزتم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 اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح اتا فرما دے ممکن ہے کہ اللہ مومنوں کو فتح اتا کر دے امر من اندہی یا اپنی جناب سے کوئی اور چیز عطا کر دے فَيُسْبِهُ فِي یہ دوستی گانٹنے والے اور اپنے دل کے اندر وہ چیزیں رکھنے والے یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور شرمسار ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو سر خدو فرما دے گا اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالی ایسی کامیابی تا فرمائے گا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 یقول <ایمانحِم> اور اہل ایمان یہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی کسمیں کھائی تھی بڑی پکی کسمیں ان لاما کم یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ تو کچھ اور نکلے یہ منافقین کا جب پردہ چاک کر دیا گیا تو مسلمانوں نے جو کہا یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے آقا کریم علیہ السلام کی سطر پوشی کی عادت تھی اور آقا کریم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کریں اب انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کو پتہ ہی نہیں یہ جانتا نہیں ہم ان کے اندر رہتے اور نبی کو پتہ ہی نہیں بلکہ آتے کرنا شروع کر دی یوں آسمانوں کی خبریں تو دیتے ہمارا تو پریا آقا کریم تو پردہ پوش انہوں نے تانا علم پہ کر دی آقا کریم ایک دن ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں تو میں پوچھو جو پوچھو کہ بتاؤں گا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 فبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اپنی پندلیاں بچھا کے اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھ جوڑے کہا رضی تو باللہ ربمند و بالاسلام دینا و بمحمد النبی حضور ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے سچا دین ہونے پہ اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں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 کا اللہ رسول عالم اللہ اور اس کا رسول جانتا فاضا کتاب من عند اللہ یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس میں جنتیوں کے نام ہے ان کے باپ کے نام ہیں ان کے قبیلوں کے نام ہیں اور فمائے یہ جو کتاب ہے میرے بائیں ہاتھ میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس میں جہنمیوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے نام ہے ان کے قبیلوں کے نام ہیں تو نگاہ سے کوئی ہے پوشیدہ نہیں ہے نبی جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا بلا اس بتلایا ہی نہیں ہے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 جب راستے, راستے میں پہاڑ آئے تو ٹکرا جا, جا ان سے جا اور جب راستے, راستے میں کوئی باغ آ جائے تو اس پانی کو کہا جا رہا, رہا ہے کہ اب تو سیلاب نہ بن بلکہ جو نغم نغم خان بن جا گیت گاتی جا گا ہوئی ندی بن جا اور اس باغ سے یوں گزر تو جب, جب, جب اپنوں سے ملتے ہیں تو ان کی محبت مثالی ہوتی ہے اور جب کافر کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو سخت ہوتے ہیں اگر قوم کا مزاح یہ ہو جائے کہ کافروں سے نرمی اور اپنوں سے سختی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے سبھی اللہ ان کی ایک شفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں کے مقابلے میں سرحدوں پر جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس کو عربی میں کتال کہتے ہیں اور جہاد جد و جہد دین کو کہتے ہیں علائع کلمت الحق کے لیے جو بھی محنت کی جائے جد و جہد کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں اس کےتال کو بھی جہاد شامل ہے کیونکہ یہ بڑا وسیع المفوم لفظ جہاد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 حروف میں حالات ایسے نہیں ابھی اپنے ایمان کو مخفی رکھو عرض کی حضور ابھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ حق کہنا ہے چاہے قیامت آ جائے. آقا قریف اچھا پھر تمہاری مرضی حضور بھی چاہ رہے تھے اچھا پھر تمہاری مرضی حضرت ذر غفاری کی سنیے کتب سیر میں واقعہ موجود ہے کہتے ہیں میں سین حرم میں آیا کیا دیکھتا ہوں کہ سنادی دے کرتے جمائے بیٹھے ہیں اور ان کے چیلے چانٹے ان کے ارد گرد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 کہ زخم زیادہ درد تھے درد ہو رہا تھا یقیناً یہ بات بھی ہوگی ہو لیکن حضرت کے نیند نہ آنے نید کا سبب خود بیان کرتے ہیں کہا میں اتنا مزہ آیا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا دوبارہ دن چڑھے وہ پھر اور پھر میں اعلان کروں اور جو حال میرے ساتھ کل ہوا تھا دوبارہ پھر ہو وہ مزہ دیا تڑپ نے میری یار ہے یار میرے دونوں پہلوؤں میں دلے بے قرار ہوتا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 رسول ہے والذین آمنوا اللذین یقیمون الصلاۃ اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں و یؤتون الزکات الزکات ادا کرتے ہیں وہ هم زاکون اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں وہ ہیں تمہارے دوست اور ان سے دوستی تمہیں نفع دے گی و من یتول اللہ ورسوله اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی لگائے والذین آمنوا اور اہل ایمان سے دوستی لگائے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 چار دن کی زندگی ہے اس کو شریعت اور مستفیٰ کریم علیہ سلاۃ کے جو طریقے ہیں ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں کار ما آخر شدو آخر زے ماں کار نشد شد کے ما ماں گوبارے کوچے یار نہ شد و آخر و رب العالم